السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا غضوان إلا على الظالمين وأشهد والله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعلا في كتاب المجيد وقل ربي زدني علما وقال صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبر ام قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزز دینی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اللہ کے فضل و کرم سے ارب جو حدیث کی مشہور کتابوں میں سے بہت ہی مختصر اور مشہور کتاب ہے اس کتاب کی شرح کا کی شروعات انشاءاللہ اللہ آج سے کی جا رہی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کا اس کا علم ہے اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ ساتویں صدی ہجری کے بہت ہی مشہور امام فقی محدث وصولی اور لغوی اور بہت ہی زیادہ خدا ترس اور زہد و ورا کے امام انسان ہیں اور ان کی بہت ساری تصانیف ہیں ان تصانیف میں سے امام نبی نے صحیح مسلم کی شرح ہے اس طریقے سے ریاض و ہے علدکار ہے اور یہ عرب ہے جس کی شرح انشاءاللہ ہمارے شیخ حب ضمیر حفظ اللہ آپ کے سامنے کریں گے اللہ رب العالمین نے انہیں عمر تو کم عطا کی لیکن ان کی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے بہت برکت رکھی پینتالیس سال کی عمر انہیں ملی اور اٹھارہ سال کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور انہیں علم حاصل کرنے کے لئے کتابت اور تصریب کے لئے صرف ستائیس سال کا عرصہ ملا لیکن آج کوئی ایسا مکتبہ نہیں ہوگا لائبریری جس میں امام کی کوئی کتاب نہ پائی جاتی ہو تو یہ کتاب بہت مشہور کتاب ہے اور عوام میں شہرت کی بلندیوں میں پر پہنچانے والی کتابوں میں سے ان کی تین مشہور کتاب ہے ایک تو ریاض الحم اور دوسری الدکار اور تیسری عربئن جس کتاب کی شرح ان اللہ آپ کے سامنے کی جائے گی یہ کتاب مختصر ہے بیالیس حدیثوں کا مجموعہ ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سارے والما نے چالیس حدیثوں کا مجموعہ تیار کیا ہے مختلف موضوعات پر مختلف فنون میں لیکن اس کے تعلق سے جو بھی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ چالیس سے یاد کرے گا وہ فقی اٹھایا جائے گا یا اس طریقے سے جو بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں صحیح بات ہے کہ امام منوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان تمام حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے علاوہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہمارے لیے کافی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو میری بات کو یاد کرے اسے لوگوں تک پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اس آدمی کو تڑو تازہ رکھے تو یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا سننا اس کا پڑھنا اس کا یاد کرنا یہ بہت ہی زیادہ ادر و ثواب کا باعث ہے یہ کتاب بڑی مختصر ہے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی کیونکہ اس کتاب کو نصر رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی آسان انداز میں جمع کیا ہے حدیثوں کو انہوں نے جمع کر دیا ہے مختلف حدیثوں کو اور وہ حدیثیں جمع کیے ہیں جو جن کی بنیاد جن پر اسلام کی بنیاد ہے یا اسلام کے اہم قواعد میں سے اہم قائدہ ہے ان ایسی حدیثوں کو انہوں نے منتخب کیا اور بیالیس حدیثیں اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع کر دی اور یہ ان کے اخلاصی کا نتیجہ ہے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کی ہے سمدوں کو ہدف کر دیا اور بیالیس حدیثوں کا اکٹھا کر دیا ہے لیکن آج یہ کتاب ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے اس کی شرح لوگوں نے کی ہے کتابیں لکھی ہیں اس کی شرح پر تو یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ بڑے کہ وہ بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین نے ان کو اخلاص اور زہد ورا سے نماز رکھا تھا اور علما ان کے بارے میں لکھا ہے کہ زہد ورا میں ان کی مثال ملنا ان کے بعد کے دوار میں بہت مشکل ہے تو آج سے الحمدللہ اس کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے اور کتاب کی جو شرح کریں گے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں شیخ ابوزید ضمیر حفظہ اللہ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس وقت آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور اس کتاب کی شروعات انشاءاللہ شرح و آپ کے سامنے کریں گے تمہیں بڑی ادب و احترام کے ساتھ اور شیخ کو مکمل اختیار دیتے ہوئے کہ جس طریقے چاہیں اس کتاب کی شرح کر سکتے ہیں اگر یہ کتاب نامکمل ہو تو انشاءاللہ بعد میں بھی اس کتاب کی تکمیل انشاءاللہ کی جا سکتی ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے لوگ آپ کے علم سے فائدہ اٹھائیں اس کتاب کی شرح سے فائدہ اٹھائیں تو شیخ جو بھی انداز اپنائیں شیخ انداز کے اپنانے میں مکمل با اختیار ہیں تو انہی چند تمیدی باتوں کے بعد میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس کتاب کی شرح کا آغاز فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ سنائے اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہمیں فائدہ پہنچائے اللہ العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے والا اس کی نشر و شاد کرنے والا اس پر عمل کرنے والا بنائے آمین رب العالمین وص البینہ محمد والا آلہ و اجمعین یزمین اللہ خیر